إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من کیال معك والله يقدر الليل و علی مل مَا فت بال کم فکور أَن مل کر علیم الرب خرو فِي بون فیل مِن بونا فگلی کر وَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ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 اللہ غفور الرحیم یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کیا آپ دو تہائی رات اور آدھی اور تہائی یعنی نماز میں کھڑے رہتے ہیں اور ان مسلمانوں کا ایک گروہ جو آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ رات اور دن کا صحیح اندازہ رکھتا ہے اسے معلوم ہو گیا کہ تم وقت کو صحیح طور پر شمار نہیں کر سکتے اس لیے اس نے تم پر مہربانی کی بس جتنا آسان ہو قرآن پڑھا کرو اسے معلوم ہو گیا کہ تم میں سے کچھ لوگ مریض ہوں گے اور کچھ دوسرے لوگ زمین میں سفر کریں گے اللہ کی روزی تلاش کریں گے اور بعض دوسرے اللہ کی راہ میں قطال کریں گے اس لیے جتنا آسان ہو قرآن پڑھ لیا کرو اور نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو اور تم جو کی اپنے لیے آگے بھیج دو گے اسے اللہ کے پاس زیادہ بہتر اور اجر کے اعتبار سے زیادہ بڑا پاؤ گے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے ابتداء صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو نصف رات یا دو تہائی یا ایک تہائی رات تک نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور احکام شریعہ میں عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کے تابع ہوتی ہے اور صورت کی اس آخری آیت میں اللہ نے خبر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حکم کا پورا اہتمام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں صحابہ اکرام نے بھی نماز تحجد پڑھنا شروع کر دیا لیکن چونکہ مقررہ وقت کی پوری تحدید کے ساتھ پابندی مسلمانوں کے لیے مشقت کا باعث تھی اس لیے عیسائیت اس کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ نماز تحجد کی ادائیگی کو اس نے اب آسان کر دیا رات اور دن کے اوقات ان کے گزرے ہوئے اور باقی ماندہ حصوں کو وہی جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تحجد کے وقت کی تحدید بغیر کمی اور زیادتی کے تمہارے لیے مشکل امر ہے اس لیے اب اس نے نماز تحجد کے معاملے کو تمہارے لیے آسان بنا دیا ہے اور تمہیں حکم دیا ہے کہ تم سے جتنی دیر ہو سکے نماز تحجد پڑھو اور قرآن کی تلاوت کرو اب وقت کی تحدید باقی نہیں رہی آدمی جب تک نشاط محسوس کرے نماز پڑھے اور جب تھک جائے یا نیند آنے لگے تو آرام کرے تاکہ فجر کی نماز کے وقت سستی نہ محسوس کرے عالمہ ان سیكون امن کم مرضہ سے اللہ تعالی نے نماز تہجد کے اوقات میں تخفیف کے بعض اسباب بیان کیے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اسے معلوم ہے کہ تم میں سے بعض لوگ مریض ہوں گے ان کے لیے آدھی رات یا دو تہائی رات یا ایک تہائی رات تک نماز پڑھنا بہت ہی تکلیف کا باعث ہوگا اس لیے اس سے جتنا ہو سکے اتنا ہی پڑھے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں تکلیف محسوس ہو تو بیٹھ کر پڑھے بلکہ اگر نوافل پڑھنے میں اسے پریشانی ہو تو نہ پڑھے اور اسے ان نوافل کا ثواب ملے گا جو وہ حالت صحت میں پڑھا کرتا تھا اسے معلوم ہے کہ بعض لوگ تجارتی کاموں کے لیے سفر کرتے ہیں تاکہ مخلوق کے محتاج نہ رہیں ایسے مسافروں کے احوال و ظروف کا تقاضا ہے کہ شریعت ان کے لیے سہولت پیدا کرے اسی لیے ان کے لیے فرض نمازوں میں تخفیف کر دی گئی چار رکت والی نمازیں ان کے لیے دو رکعت کر دی گئیں اور دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا جائز کر دیا اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ بعض مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں اور ان کے احوال و ظروف کا بھی تقاضا ہے کہ شریعت ان کے لیے سہولت پیدا کرے چنانچہ مجاہدین فی سبیل اللہ بھی اپنے حالات کے مطابق نوافل کا اہتمام کریں گے اور اگر حالات نامسائد ہوں گے تو تہجد کی نماز عارضی طور پر چھوڑ دیں گے فقر اُمّرمن القرآن اور فقر اُمّر و من کے ضمن میں امام شاف رحمہ اللہ نے نماز تہجد کے عدم وجوب پر استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہی ثابت ہے کہ پانچ فرض نمازوں کے سوا کوئی دوسری نماز فرض نہیں ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قیام اللیل کا وجوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت دونوں کے لیے منسوخ ہو گیا ہے تیسری رائے یہ ہے کہ امت کے حق میں نماز تہجد کا وجوب منسوخ ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس کا وجوب باقی رہا شوقانی لکھتے ہیں راجح یہی ہے کہ قیام اللیل کا وجوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت سب کے حق میں منسوخ ہو گیا ہے اس کی دلیل صحیحین کی وہ حدیث ہے جس میں ایک سائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا پنجگانہ نمازوں کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی نماز فرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں اللہ یہ کہ تم نفلی نمازیں پڑھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے وجوب کے ثاقط ہو جانے کی دلیل صورت الاصرا کی آیت اناسی ومن الفتحجد بحی نافلۃ اللہ ہے آپ رات کے وقت تحجد کی نماز پڑھیے جو آپ کے لیے نفل نماز ہوگی حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ فقر و من القرآن میں نماز کو قرأت سے تعبیر کیا گیا ہے جیسا کہ صورت الاصرا آیت 110 سو ولا تجہرو بص ولاطك ميں نماز سے تعبیر کیا گیا ہے اصحاب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ نماز میں صورت الفاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر قرآن کی ایک آیت بھی پڑھ لے تو کافی ہوگی اور انہوں نے اپنے رائے کی تائید میں۔ صحیحین میں مروی اس حدیث کو پیش کیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے جسے نماز پڑھنا نہیں آتا تھا کہا تھا مقر ماترمن القرآن پھر تم کو قرآن کا جو حصہ یاد ہو اسے پڑھو جمہور محدسین نے ان کی رائے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس آیت سے استدلال ہرگز صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اس میں قرأ سے مراد سلاد ہے اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جتنی رکعتیں آسانی کے ساتھ پڑھ سکو پڑھو دوسری بات یہ کہ آیت کریمہ میں ماتسرا کی تشریح شارع علیہ السلام نے اپنی صحیح حادیث کے ذریعے فرما دی جن کا ذکر صورت الفاتحہ کی تفسیر میں گزر چکا ہے انہی میں سے ایک حدیث صحیحین میں اور بن سامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر صورت الفاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوتی حافظ ابن کثیر نے و آخرون یقات الونفی صبی اللہ کے ذمن میں لکھا ہے کہ یہ آیت بلکہ پوری صورت مکہ میں نازل ہوئی تھی جب جہاد فرض نہیں ہوا تھا اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی اہم دلیل ہے کہ جو حکم جہاد آئندہ آنے والا تھا اس کی خبر اس میں دے دی گئی ہے و عقیم الصلاۃ طوعات الزکت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو دو اہم عبادات نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اس لیے کہ نماز کے بغیر دین کی بنیاد گر جاتی ہے اور زکوٰۃ دینا ایمان کی دلیل ہے اسلام کا یہی وہ رکن ہے جس کے ذریعے فقراء و مساکین کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو صدقہ و خیرات اور ہر فیل خیر کی ترغیب دلائی اور کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کو قرض دو جو ایک نیکی کا سات سو گنا تک بدلہ دیتا ہے اور اس یقین کے ساتھ خرچ کرو اور دیگر نیک اعمال کرو کہ تمہارا کوئی عمل صالح ضائع نہیں جائے گا بلکہ قیامت کے دن سینکڑوں گنا بڑھا کر تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کرتے رہو تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اس لیے کہ بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے وبالله التوفيق